مال اور بیٹے یہ جیتی دن کا سنیار ہے اور باق رہنے والی اچھی باتیں ان کا ثواب تمہارے رب کی یہاں بہتر اور وہ امید میں سب سے بھلی